می دل فلاح دلح و اشد ولاح عل اللہ شریک الہ و اش محمد رسول الحدیث کتاب اللہ الله خیر الحدی حد محمد صلی اللہ علیہ و علی وسلم وکلستی وکل بولال وک في بولالار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 کما بار ابروہی مولا الی بروہی م ان کا شمید مجید راطین فیدنیا حسنت و فیل آخرتی حسنت و قین ادا بنار ربنا آتی نا ملدن کا رحمتوں من, من امرینا رشد يَا کحمتی کا استغ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین الحمدللہ آج پچیس مئی دوہزار کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر ٹو کی سٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج انشاءاللہ ہم سور توح کی آیت نمبر ایک سو تیرہ سے آنورڈ اسٹارٹ لیں گے اعودیت بسم اللہ رحمان الرحیم و کزالی کا انزل قرآن اب یہ سورت کنکلوڈ ہونے جا رہی ہے اور جب سورت کنکلوڈ ہوتی ہے تو ظاہر ہے قرآن کی دعوت حق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے ڈسکشن ہوتی ہے اور اس طریقے سے ہم نے اتارا اس کتاب یعنی قرآن حکیم کو عربی زبان میں وصرفنا فی من الوعید اور اس میں مختلف وعیدیں بار بار بیان کی مختلف انداز میں لحمک تاکہ وہ ڈر سکیں پرہیزگاری کی روش اختیار کرے او یوخلاحم ذک را یا قرآن پاک جو ہے وہ ان کے لیے تذکیر کا باعث بنے ان کے دل پر اثر کرے فتح اللہ الملک الحق پس اعلی ہے وہ اللہ جو کہ سچا بادشاہ ہے ولاجل بال من قبل واق <إليك> اور آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں اس سے پہلے کہ وہ پورا ہو جائے وہ اس کی جو وہی ہے اس کا ذکر سورت القیامہ میں بھی آگے چل کر آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ ولی وسلم پر جب قرآن نازر ہوتا تھا تو آپ اس کو ساتھ ساتھ زبان سے ریپیٹ کرتے تھے کہ ہی میں اسے بھول نہ جاؤں تو پھر اللہ تعالی نے یہ وہی نازل فرمائی کہ یہ ہمارے ذمے ہے اس قرآن کو آپ کے دل میں جمع کرنا اور آپ کو یاد کروانا باقی لوگوں نے تو نبی السلام سے سن سن کے یاد کیا اور محنت کی کریم کرنے میں حفظ کرنے میں لیکن نبی السلام کو قرآن پاک اللہ تعالی نے مرزانہ طور پر حفظ بھی کروا دیا تھا حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ہر سال حضرت جبرئیل علیہ السلام دورے قرآن کیا کرتے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ اور جس سال آپ کی وفات ہونی تھی اس سال دو دفعہ دور قرآن کیا جس سے نبی السلام کو اشارہ مل گیا کہ اب میرا آخرت کی طرف کوچ کرنے کا وقت قریب آ چکا ہے تو آپ نے قرآن کے مکمل ہونے سے پہلے جو وہی وہ نازل ہو رہی ہے اس میں جلدی نہیں کرنی یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جائے وقربی زدنی علما اور آپ نے اللہ کے حضور یہ دعا کرنی ہے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے یہ بڑی مشہور دعا ہے جو آپ کو اسکولز میں کالجز میں دیواروں کے اوپر لکھی ہوئی نظر آئے گی اور بچپن میں ماں باپ بھی بچوں کو یاد کرواتے ہیں علم کے حصول کے لیے یہ بڑی پرفیکٹ دعا ہے مختصر دعا ہے اور سب سے بڑھ کر اس دعا کے اندر یہ درد چھپا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے حق میں یہ دعا نازل فرما رہا ہے کہ پیغمبر کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور دعا کرے کہ میرے علم میں اضافہ کر دیا جائے یعنی علم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنی قیمتی چیز ہے اور پیغمبروں کے پاس سب سے بڑا جو سرمایہ ہے وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم ہے قرآن حکیم بھی اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا علم ہے سنت بھی اللہ ہی نے علم کے طور پر نبی السلام کو عطا فرمائی اس کے باوجود علیہ اسلام کو یہ دعا تعلیم کی جا رہی ہے کہ آپ نے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ کرتے علم میں جو چیز آ جائے اس پہ عمل کرنے کے لیے بھی مزید علم میں اضافے کی ضرورت ہے اللہ کی خشیت کی ضرورت ہے تو نبی اسلام کے ذریعے یہ امت کو دعا تعلیم کی گئی اور زدنی علما اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فجر کی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو ہماری ماں سیدہ ام سلما کہتی ہیں کہ آپ دعا کیا کرتے تھے اللہ انی علم طیبا متقبلا ہم نے یہ فرض نماز کے بعد جو اذکار ہے گرین کارڈ اس کے اوپر یہ دعا ڈالی ہوئی ہے فجر کے بعد پڑھنے کے لیے ویسے تو کسی بھی وقت پڑھ سکتے اللہم انی نافع طیبا متقبلا اے اللہ مجھے ایسا علم عطا فرما جو نفع دینے والا ہو ایسا رزق عطا فرما جو پاکیزہ ہو اور ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جو تیری برگاہ میں قبول بھی ہو عمل تو لوگ کرتے ہیں لیکن ایسا عمل جو واقع تن اللہ کی رضا کی خاطر ہو سنت کے مطابق ہو اور اللہ کے حضور اس کی قبولیت ہو اس طرح کا عمل میں تجھ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں اس میں بھی پہلی دعا جو ہے وہ ناف علم سے متعلق ہے اب سیدنا انہ آدم علیہ السلام سے متعلق ذکر خیر ہونے جا رہا ہے اور قصے آدم اور ابلیس کا ذکر پرانے حکیم میں جن سات مقامات پر ہوا ان میں سے ایک مقام سور توحا بھی ہے اور یہ بھی ایک یونیک مقام ہے یہاں پر چند ایک ایسی چیزیں ذکر ہوئی ہیں جو باقی مقامات پر ذکر نہیں ہوئی سب سے تفصیل کے ساتھ ذکر آیا سورت العراف کے اندر اس کے بعد سورت الحجر کے اندر سورہ سعد کے اندر سورت البقرہ کے اندر سورہ بنی اسرائیل کے اندر اور سور توح کے اندر سور توح میں چند ایک بڑی یونیک باتیں ہیں اب سٹارٹ ہی میں دیکھیں اتنی یونیک بات ہے کہ اس کو ڈسکس کرتے ہوئے ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں گستاخی والا ایلیمنٹ ہو جاتا ہے اسی لیے بعض لوگوں نے اس آیت کا ترجمہ بھی چینج کر دیا گستاخی سے بچنے کے لیے بجائے یہ کہ اپنا عقیدہ قرآن کے مطابق کرتے ترجمہ ہی چینج کر دیا والد إِلَىٰ نا اور بے شک ہم نے آدم علیہ السلام سے یہ عہد لیا تھا من قبل اس سے پہلے یعنی یہ امپلائڈ ہے کہ انہیں جنت میں جب بسایا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا جو تفصیل آئی ہے سورت کے اندر کہ آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا باقی پوری جو جنت ہے وہ آپ کے اوپر حلال ہے یہ ایک درخت جو ہے وہ آپ کے لیے حرام کیا گیا ہے. اس کا آپ نے پھل نہیں چکھنا پریکٹس کے طور پر تھا دنیا میں بھی آپ دیکھیں زیادہ تر چیزیں حلال ہیں حرام بہت تھوڑی سی چیزیں دنیا میں حرمت والے رشتے چند ایک ہیں ان کے علاوہ آپ کسی بھی عورت کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں وہ جو بائنڈنگ ہے وہ اعلیٰ بات ہے کہ چار سے زیادہ نہیں کر سکتے لیکن آپشن کھولا ہے تو حرام چیزیں جو ہیں وہ بہت کم ہے زیادہ تر حلال چیزیں ہیں لیکن ان حرام چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی اٹریکشن رکھی ہے ہماری آزمائش کے لیے کہ لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس کی پریکٹس اس جنت میں کروائی گئی آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم سے ہم نے اس سے پہلے عہد لیا تھا فنسی والم نجید لہو آزما تو وہ بھول گئے اور ہم نے ان کو اپنے معاملے میں پختہ ارادے والا نہیں پایا اچھا یہ تو فٹ ان بیٹھتا ہے ترجمہ اس گفتگو میں کہ اللہ تبارک مطالعہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان سے پختہ عہد لیا بس وہ بھول گئے اور اپنے اس وعدے کے اوپر ثابت قدم نہیں رہ سکے ہم نے عہد کو پورا کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے کمزور پایا یہ ترجمہ فٹ ان بیٹھتا ہے اب یہاں پر ترجمہ کیا ہوا ہے پیر کرم شاہ صاحب نے یا ایسے لوگوں نے جو سمجھتے ہیں یہ گساخی ہو گئی ہے وہ ترجمہ کر رہے ہیں ولم نجد لہو آزما اور نہ پایا ہم نے اس لفزش میں ان کا کوئی قصد وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی اجتہادی غلطی کرتے ہم نے اس طرح کا کوئی عزم ان کے اندر نہیں پایا اس طرح کی کوئی کوشش نہیں پائی کہ وہ ایسا کرنا چاہتے تھے یہ تو فٹن نہیں بیٹھتا بھئی کوشش کی ہے انہوں نے تو ان سے یہ ختا ہوئی ہے تو اس طرح کر کے اس ترجمے کو چینج کر دیتے ہیں لیکن جو اہل حق ہیں جو قرآن پاک کی دعوت کے آگے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں وہ اس قسم کی ضرورت کبھی نہیں کریں گے اس میں کوئی نبی کی توہین والا معاملہ نہیں ہے میرے خیال ہے اگر وہ توہین سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ یہ عقیدہ رکھیں کہ اس وقت تک ابھی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے درجے پر فائز نہیں کیا تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے لیے چنا اور اس میں بھی آگے چل کے ایک آیت ایسی آئے گی جو اس پر گواہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول کرنے سے پہلے فرمایا کہ ہم نے ان کو چن لیا اور پھر ان کی توبہ قبول کی اور پھر آگے سسرا چلا تو اگر کوئی اپنے ظام میں گستاخی سے بچنا چاہتا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ آدم علیہ السلام اس وقت اپنے عہد پر پختہ نہ رہے جبکہ ابھی وہ نبوت کے درجے پر نہیں پہنچے تھے اور ظاہر ایک یونیک چیز تھی ابھی تو انسانیت کا آغاز ہونے والا تھا لیکن یہ کرنا کہ قرآن کے منہ میں اپنا لکمہ ڈال دینا اور کہنا کہ ہم نے کوئی عزم نہیں پایا تھا ان کی نیت نہیں تھی یہ کام کرنے کی پھر بھی ان سے ہو گیا حالانکہ سٹارٹ کس سے ہو رہا ہے کہ ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تھا اس سے پہلے پس وہ بھول گئے ولم نجیز لہو آزما اور ہم نے ان کو ان کے وعدے کے اوپر پختہ قدم نہیں پایا یہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے ہمارے جو شیعہ عالم ہیں نقوی صاحب لاہور والے انہوں نے باقاعدہ اس آیت کے بارے میں تفصیل اپنی تفصیل کلاس میں گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل قرآن کی تحریف کرنا ہے کہ اگر آپ اس کو اس طرح تبدیل کر دیں گے آپ قرآن پاک کے منہ میں اپنا لکمہ ڈال رہے ہیں اللہ سے ڈر جائیں تو اس بات کے اوپر ان کے خلاف کتنے کلپ آئے ہیں کہ انہوں نے انبیاء کی معصومیت کا انکار کر دیا اور یہ دروازہ کھول دیا کہ وہ تو پھر اب کسی کو بھی معصوم نہیں مانیں گے بھائی انبیاء کی بھی جو معصومیت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انبیاء سے اشتہادی غلطی بھی نہیں ہوگی لغزش بھی نہیں ہوگی معصومیت یہ ہے کہ انبیاء گناہ نہیں کرتے لغزش اور غلطی کر سکتے ہیں لیکن چونکہ وہ اللہ کی حفاظت میں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں موت سے پہلے اس پر مطلع کرے گا اور وہ رجوع کریں گے اور ایٹ اینڈ آف دا ڈے جب وہ دنیا سے جائیں گے تو بالکل کلیئر کٹ وہ دین دے کر جائیں گے جس میں کوئی غلطی کی آمیزش نہیں ہوگی کیونکہ انبیاء اکرام کی غلطیاں تو قرآن میں رپورٹ ہوئی ہیں حضرت یونس علیہ السلام کی غلطی رپورٹ ہوئی اجتہادی غلطی حضرت نو علیہ السلام کی اجتہادی غلطی رپورٹ ہوئی احادیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اجتہادی غلطی کا ذکر آیا قرآن پاک میں نبی اسلام کی اجتہادی غلطی کا ذکر آیا ایک غلطی تو وہ ہے جو پیر کرم شاہ صاحب نے خود مانی ہے اجتہادی غلطی سورت الانفال انفال کی آیت نمبر 67, 68, 69 غزوہ بدر کے قیدی جب چھوڑنے کا معاملہ آیا تو اس میں واضح ہے کہ اگر وہ آیت پہلے نازل نہ ہوئی ہوتی جس کی وجہ سے نبی اسلام نے اور حضرت ابکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اجتہاد کیا اور غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا تو تمہیں عذاب دیا جاتا تو وہاں پر بریکٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اجتہادی غلطی پر عذاب دیا جاتا وہاں پہ خود مانے ہیں کہ اجتہادی غلطی ہوئی دو آپشن تھے سورے محمد کی آیات پہلے نازل ہوئی ہوئی تھی کہ یا تو آپ قتل کریں گے ان لوگوں کو جو کہ میدان جنگ میں پیغمبر کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں یا ان کو آپ قیدی بنائیں گے اور جن کو آپ قیدی بنائیں گے آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ فدیہ لے کے ان کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن سورت البقرہ میں یہ بھی آیا تھا کہ جب تک فتنہ ایڈریس نہیں ہوتا اس وقت تک آپ نے اس جنگ کو جاری رکھنا ہے علیہ السلام نے یہ اجتہاد کیا کہ غزل بدر کے بعد فتنہ دب گیا تو آپ نے فدیہ لے کے قیدیوں کو چھوڑ دیا لیکن اللہ تعالی کے علم میں یہ تھا کہ فتنہ ابھی دبا نہیں ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی مشورہ دیا تھا لیکن نبی السلام نے اپنی طبیعت کی نرمی کی وجہ سے حضرت اب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی طبیعت کی نرمی کی وجہ سے ان کا مشورہ مانا لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے اس کو اجتہادی غلطی ڈکلیئر کیا اور پھر معاف بھی کر دیا اور پھر کہا یہ فدیہ جو لے لیا یہ اب آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں یہ حلال ہے آپ کے لئے اس قسم کی اور غلطیاں بھی منافقین کے بہانوں کو سن کے ان کو جانے دینا سورہ توبہ میں رپورٹ ہوئی اس کے اوپر میں الگ سے ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں بیا کرام گناہ نہیں کرتے آپ یہ ویڈیو دیکھیں اس میں میں پورا مقدمہ بیان کیا تو انبیاء کرام کی معصومیت یہ ہے کہ اجتہادی غلطی پر اللہ تعالیٰ ان کو قائم نہیں رہنے دیتا غلطی ان سے ہو سکتی ہے اسے ہم اجتہادی غلطی کہتے ہیں گناہ نہیں کہتے لہذا یہاں اپروپریٹ ٹرانسلیشن یہ ہے کہ بے شک ہم نے عہد لیا تھا اس سے پہلے آدم الاسلام سے لیکن وہ بھول گئے اور ہم نے ان کو ارادے میں پختہ نہیں پایا یعنی وہ اپنا وعدہ نبھا نہیں سکے اور ظاہر یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مشیت تھی ایسا ہی ہونا تھا اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ یہ کمزوری اٹیچ کی ہوئی ہے اور یہ کمزوری اسی طریقے سے اولاد آدم میں بھی چلتی ہے اس کی کمپنسیشن اللہ تعالیٰ نے توبہ کی شکل میں رکھ دی ہے کہ آپ توبہ کریں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور اگر آپ توبہ نہیں کرتے تو آپ پھر شیطان کے نقشے قدم پر ہیں اور آپ اپنی غلطیوں کی جسٹیفکیشن دینا شروع کر دیتے ہیں آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کی کوئی جسٹیفکیشن نہیں دی جب انہیں چلا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے ان کے کپڑے بھی اتر گئے ان کی بیوی بی کے بھی کپڑے اتر گئے آگے چل کے آئے گا یہاں پر بھی تو انہیں احساس ہو گیا اور شرمندگی کا نام ہی توبہ ہے پھر اللہ تعالی نے چن لیا ان کی توبہ قبول کی اور کلمات خود سکھائے جو سورت الراف میں آئے ربانہ انگسنا و علم تغفر لنا وترحمنا ترحم من الخاسرین سا لا اکتیس جدولی آدم اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو فسج اللہ ابلیس تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے ابا اس نے حکم کی نافرمانی کی وہ اپنی بات کے اوپر اکڑ گیا اب یہاں پر وہ حصہ مسنگ ہے جو سورت القاف میں گزر چکا ہے کہ اس نے نافرمانی کیوں کی کا من الجن فسکا ان امری ربی وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی, کی کیونکہ قرآن حکیم میں سور تحریم میں آیا ہے کہ فرشتے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے وہ اس کی پیروی کرتے ہیں اب یہاں پر تھا فرشتوں کو حکم ہوا سب کے سب سجدے میں گر پڑے اس میں بلائڈ تھا کہ شیطان کو بھی ساتھ حکم تھا اگرچہ وہ جن تھا چونکہ میجورٹی فرشتے تھے وہ ایک جن تھا اس وجہ سے عربی میں تغلیب کا قاعدہ استعمال ہوتا ہے جس طرح کلاس میں بھی اگر پچاس اسٹوڈینٹس ہیں ان میں سے فورٹی فائیو جو ہیں وہ میل ہیں اور پانچ جو ہیں فی میل ہیں اور کلاس ریپرزینٹیٹو کہتا ہے کہ وائس سٹینڈ اپ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غرض نے کھڑا نہیں ہونا وہ میجورٹی کی بات کر رہا ہے یہاں تو ہے بھی وہ ایک تھا اس لیے تغلیب کے قاعدے کے تحت جو عربی میں ہے اور قرآن میں بھی آپ دیکھیں اکثر مردوں کو خطاب کیا گیا ہے لیکن اس میں عورتیں بھی شامل ہیں سوائے چند ایک مخصوص جو عورتوں کے احکام ہیں ان کو چھوڑ کے میجارٹی چیزوں میں تو کامن ہے اگر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے اور مردوں کو اس سیگے سے خطاب کیا ہے تو عورتیں بھی اس میں شامل ہوں گی اس طریقے سے باقی احکامات میں بھی تو یہاں پر بھی شیطان کو حکم تھا لیکن چونکہ وہ جن تھا وہ نافرمانی کر سکتا تھا فرشتے تو سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے الا ابلیس سوائے وہ حسد کرنے والا ابلیس ابا اس نے نافرمانی کی فک یا آدم اب یہاں پر وہ حصہ مسنگ ہے جو سورت الحجر میں سورت العراف میں آیا کہ آدم علیہ السلام کو جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تدم کو سجدہ نہیں کر رہا تو اس نے کہا کہ اے اللہ ت نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا یعنی میں اس سے بہتر ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے مردود بارگاہ کیا اور اس نے مہلت مانگ لی قیامت کے دن تک کے لیے کہ میں اولاد آدم کو بہکاؤں گا اور تو انہیں شکر گزار نہیں پائے گا ہاں چند ایک جو تیرے چنے میں بندے ہیں مخلص انبیاء کرام علیم السلام وہ تو بچ جائیں گے باقی تو میں ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دوں گا یہاں تک کہ اس نے کہا کہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا میں انہیں گمراہ کروں گا یعنی شیطان نے اپنی گمراہی کا وبال بھی اللہ کے اوپر ڈال دیا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا نہ تو مجھے اس امتحان میں ڈالتا تو نہ میں اس امتحان میں ناکام ہو کے بربادی کماتا کتنی غلط جسٹیفکیشن ہے وہ حصہ یہاں پر مسنگ ہے یہاں پر جو شیطان نے آدم علیہ اسلام اور ان کی بیوی کے ساتھ کیا اور اللہ تعالی کی جو گفتگو ہے آدم السلام کے ساتھ وہ یہاں پر نقل ہوئی ہے فق اللہ یا آدم تو ہم نے فرما دیا تھا آدم علیہ السلام سے انہدا ادب اللہ کا والی زع کہ بے شک یہ شیطان جو ہے وہ تیرا اور تیری بیوی بی کا دشمن ہے کب فرمایا تھا جب سجدے سے اس نے انکار کیا اللہ سے بحث کی مردود ہو گیا ابھی آدم علیہ السلام نے غلطی نہیں کی ہوئی تھی یہ اس سے پہلے کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ تجھے ورگلائے گا تیری بیوی کا بھی دشمن ہے تیرا بھی دشمن ہے تون نے اس سے بچ کے رہنا ہے فلا یوخری جن کما منل جنف تشخو تو دیکھنا ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو اس جنت سے نکال دے اور تم مشقت میں بڑھ جاؤ ان کا اللہ تجو آفی ہا ولا تَعْرَ بے شک یہاں جنت میں تمہارے لیے کتنی آسانی ہے کہ نہ یہاں پر کوئی بھوک ہے اور نہ تم یہاں پر ننگے بدن ہو بھوک بھی نہیں ہے کپڑے بھی جنتی لباس کی شکل میں تمہارے پاس موجود ہیں وہ ان کا لا تب <تَبْحَى> موفی اور یہ کہ نہ تمہیں یہاں پر کوئی پیاس لگے گی اور نہ کوئی ایسی دھوپ ہے جو تمہیں تنگ کرے یعنی یہ وہ ساری چیزیں جو زمین پہ آ کے تنگ کرنے والی تھیں ان ساری کمزوریوں سے آزاد ہے وہ جنت جہاں پر تم رہ رہے ہو تو دیکھنا یہ جنت تم سے چھن نہ جائے ارئی ہی شیو پس شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالی نے وسوسے کا ذکر حضرت آدم الاسلام کے لیے کیا یعنی سیدہ ہوا کے لیے نہیں کیا یہ ایک خاص موقع ہے ویسے عموماً یہاں پر قرآن حکیم کے اندر جب کبھی بھی قصہ آدم اور ابلیس بیان ہوا تو وہ تصنیہ کے سیگوں کے ساتھ کہ ان دونوں کے ساتھ ایسا کیا ان دونوں کے ساتھ یہ ایک ایسا موقع ہے جہاں پر صرف حضرت آدم السلام کا ذکر ہے ان دونوں کا ذکر نہیں بعد میں جا کے دونوں کا آ جائے گا لہذا اس میں اس چیز کی بھی خامی ہائی لائٹ کر دی گئی کہ جو لوگ اس غلطی کا ببال سیدہ ہوا کے اوپر ڈالتے ہیں کہ انہوں نے نعوذ باللہ حضرت آدم السلام کو ورگلایا تھا نہیں دونوں کو شیطان نے ورگلایا تھا اور اگر سنگولر کا کہیں سیگا آیا تو وہ آدم السلام کے لیے آیا سیدہ ہوا کے لیے نہیں آیا تو چونکہ تسلیح کے سیگے باقی جگہ پر آ چکے ہیں لہٰذا یہ امپلائڈ ہے کہ دونوں کو ورگلایا تھا دونوں نے اپنی مرضی سے اللہ تعالی کے حکم کی نافرمانی کی شیطان نے وسفسا دیا اولا اس نے کہا یا آدم اے آدم ہل ادلو کا آلہ شجرت کیا میں تمہیں ایک ایسا درخت نہ بتاؤں جو ہمیشگی کا ہے ملک کی لا یب اور ایسی بادشاہی جو کبھی ختم نہیں ہوگی یعنی میں تمہیں ایسے درخت کی خبر دوں گا کہ اگر اس کا پھل کھال ہوگے تو اس کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی بالکل فرشتوں کی طرح اور ہمیشہ کی بادشاہت مل جائے گی یعنی اس نے لالچ دی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو منع کیا وہ اس وجہ سے کیا کہ اگر تم نے اس درخت کا کھانا پھل وہ کھا لیا تو پھر تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے اور تمہاری بادشاہت بھی کبھی ختم نہیں ہوگی تو وہ پھل کھا کے بھی دیکھ لیا کچھ بھی نہیں ہوا الٹا جنت سے بھی جاتے رہے شیطان نے آیا اسی حوالے سے بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اگر انسان فرشتوں سے افضل ہے کیونکہ باقی جگہ پر یہ بھی آیا کہ شیطان نے یہ وسیزہ بھی دلایا کہ تم فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے جس طرح فرشتے ہمیشہ کی زندگی گزار رہے ہیں یعنی کہ کے دن تک ان کی زندگی ہے ایک لمحے کے لیے اگر کوئی موت آنی ہے یا کچھ عرصے کے لیے تو ظاہر ہے وہ تو مخلوق اور خالق میں فرق ہے ورنہ تو ایک ان کو ہمیشہ کی زندگی ملی ہوئی ہے تو اس طرح کی زندگی اگر تم چاہتے ہو تو یہ پھل کھا لو تو تمہیں زندگی مل جائے گی اگر انسان اشرف المخلوقات ہے تو پھر اس نے فرشتوں والی کوالٹی حاصل کرنے کی کوشش کیوں کی اس لیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اپنے اندر ایسی کمزوریاں رکھتا ہے کہ وہ ان کمزوریوں کو بھی اوورکم کرنا چاہتا ہے سب سے بڑی کمزوری ہے موت تو یہ انسان کے دل میں اس کی تمنا ہے کہ انسان موت سے بچنا چاہتا ہے اس کے بعد نیند کھانا پینا یہ ساری کمزوریاں فرشتوں کے ساتھ تو اٹیچ نہیں ہیں باوجود اس کے کہ انسان افضل ہے فرشتوں میں ایسی کوالٹیز موجود ہیں جو انسانوں میں نہیں ہیں اور انسانوں میں ایک ایسی کوالٹی ہے جو فرشتوں میں نہیں ہے کہ انسان اپنی مرضی سے حق اور باطل میں تمیز کر کے اپنے رب کا راستہ اختیار کرتے ہیں فرشتیں حق اور باطل میں تمیز نہیں کرتے ان میں باطل کا مادہ موجود ہی نہیں ہے انہوں نے اپنی ویل سے اپنے رب کو چوز نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو بنا ہی ایسا ہے. یہ اگر فیکٹر دیکھا جائے تو انسان فرشتوں سے بہتر ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی تمام کمزوریوں کے اوپر کابو پا کر اپنے رب کو رسپانس کرتا ہے یہ بہت بڑی خوبی ہے اسی کی وجہ سے انسان فرشتوں سے بہتر ہے اور صرف وہی انسان بہتر ہے جو اپنے آپ کو بہتر کر لے جو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں اس کے باغی ہوتے ہیں وہ بہتر کوئی نہیں ہے فلا منہا تو ان دونوں نے کھا لیا اس میں سے فا باد لہما سو تو فوراً ایسا ہوا کہ ان کے لیے ان کی شرم گاہیں کھل گئی وہ برہنا ہو گئے یعنی جو جنتی لباس تھا وہ ان سے اتر گیا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً یہ سزا ان کو ملی کہ ان کا جنتی لباس جاتا رہا تو وہ چپکانے لگے اپنے جسم کے اوپر میوں ورقی جنا جنت کے جو پتے ہیں درختوں کے اس سے اپنے جسم کو ڈھابنا شروع ہو گئے ظاہر ان کا لباس اتر گیا تو اپنی شرم کو انہوں نے چھپانا شروع کر دیا و آسا آدم رب اور حکم ادولی کی آدم نے اپنے رب کی پس وہ راہ راست سے ہٹ گیا اب یہ میں احترام ترجمہ کر رہا ہوں اگر میں لفظی ترجمے کروں گا تو سیدھا سیدھا گستاخی کا فتویٰ یہ لوگ لگائیں گے کہ نافرمانی کی آدم نے اپنے رب کی اور بہک گیا غوا اسی کو کہتے ہیں اب یہاں پہ بھی انہوں نے بڑی مشکل سے الفاظ چنے ہیں اور حکم ادولی کی آدم نے اپنے رب کی اور وہ بامراد نہ ہوا دیکھیں ترجمہ کیسا کیا ہے اب اس طرح کر کے یہ لوگ قرآن پاک کے منہ میں اپنا لکما ڈالنا چاہتے ہیں پہلی دفعہ ایک کرسچن نے مجھے ٹانٹ کیا تو میرا عقیدہ معصومیت کلیئر ہوا اس نے کہا کہ یہ آپ لوگ امبیا کو معصوم مانتے ہیں تو ہم تو نبیوں کو معصوم نہیں مانتے تو میں نے کہا کیوں اس نے کہا کہ قرآن پاک میں بھی انبیاء کی غلطیاں رپورٹ ہوئی ہیں آدم السلام سے غلطی نہیں ہوئی تو پہلا موقع تھا ایک پروٹیسٹنٹ کرائی لائٹ کی اور وہ ان پڑھ آدمی تھا مزدور اس نے جب یہ بات کی تو میں سوچنا شروع ہوا پھر میں مختلف مقادبی فکر کے علماء کے پاس گیا تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ معصومیت کا عقیدہ بالکل فراڈ کے اوپر چل رہا ہے اس کا قرآن سننے سے کوئی تعلق نہیں ہے معصومیت صرف یہ ہے کہ امبیا گناہ کبیرہ نہیں کریں گے گناہ کی کیٹیگری میں جو چیز فال کرتی ہے وہ نہیں کریں گے غلطی ان سے ہو سکتی ہے وہ اجتہادی غلطی ہوگی اس کے اوپر گنا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ ضرور ہوگی اللہ تعالیٰ اطاف فرمائے گا لیکن اس کی ریمیڈی اللہ تعالیٰ دنیا میں کر دے گا تاکہ امت کے لیے وہ ایک پرفیکٹ دین دے کر جائیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس لیے ہم ہاں ان کو معصوم کہتے ہیں معصومیت کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن پاک کی یہ آیات جو ہے وہ بعد میں انبیاء کے گستاخوں نے داخل کر دی ہیں جن کے اندر یونس علیہ اسلام کی لگزش کا ذکر ہے آدم علیہ السلام کی لگزش کا ذکر ہے نو علیہ السلام کی لفزش کا ذکر ہے موس علیہ السلام سے جو بندہ مر گیا تھا اس کا ذکر موجود ہے ہمارے نبی السلام کے کیس میں بھی چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ چیزیں کوئی انبیاء کی توہین ہیں اور اس کی وجہ سے ہم ترجمے بدلنا شروع کرتے تو قرآن پاک اپنے مقدمے میں بالکل واضح ہے اسی لیے میں نے کئی ایک ویڈیوز میں یہ بات کی ہے کہ قرآن پاک کا صرف وہ ترجمہ معتبر ہے جو پہلی دفعہ ایک شخص جو عربی جاننے والا ہے اور وہ نان مسلم ہے وہ اس کتاب کو پڑھے اور جو پہلی دفعہ وہ اس کا مطلب لے گا وہ وہی مطلب ہے کیونکہ قرآن فصیح عربی زبان میں نازل ہوا ہے آج بھی ڈیڑھ کروڑ کے قریب کرسچنز ایسے ہیں جو بائی برتھ کرسچنز ہیں اور ان کی زبان جو ہے وہ عربی ہے انہیں عربی سیکھنی نہیں پڑے گی اور نہ ہم نے ان کو قرآن پاک کا عربی میں کوئی ترجمہ دینا ہے کہتے ہیں نہیں نان مسلم کو آپ نے ترجمے والا قرآن دینا ہے عربی نہ لکھی ہو صرف ترجمہ دے تاکہ توہین نہ ہو تو جو ڈیڑھ کروڑ عربی نان مسلم ہیں کرسچنز ان کو ہم کس زبان میں ترجمہ دیں گے وہ بھی یعنی قرآن پاک کا عربی میں ترجمہ کریں گے جو قرآن خود اللہ نے عربی میں نازل کیا اس سے بہتر تو کوئی نہیں سمجھا سکتا اس کا عربی میں ترجمہ کیسے کیا جائے گا تو یہی قرآن دیں گے تو یہ بالکل واضح ہے کہ یہ اشتہادی غلطی یا لفزش وہ حضرت آدم علیہ السلام سے اور سیدہ حوا سے ہوئی اس سے آپ نے لیسن لرن کرنا ہے صورت الراف میں آیا کہ ہم قصے آدم البلیس تم سے اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ دیکھنا جس طرح تمہارے ماں باپ کو ورگلا دیا شیطان نے کہیں تمہیں نہ ور دے یعنی اللہ تعالیٰ تو ان کو رول ماڈل کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ دیکھنا وہ بھی شیطان کی پیروی کرنے کی وجہ سے راہے حق سے ہٹے تھے بعد میں اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تو تصیں دشائی کوئی نہیں تو شیطان سے ہوشیار رہنا ہے اور اگر غلطی ہو جائے تو پھر آدم کی روش اختیار کرنی ہے آدمی وہ ہوگا جو آدم کی روش اختیار کرے گا یعنی غلطی کے بعد معافی مانگنے اور شیطان وہ ہوگا جو شیطان کی روش اختیار کرے گا یہ لیسن ہم نے لرن کرنا تھا یہ لیسن کہاں سے لرن کرنا تھا علماء نے اس کو توہین سمجھا باقاعدہ بہار شریعت میں انہوں نے اسٹارٹ میں لکھ دیا کہ قرآن پاک میں جو انبیاء کی غلطیوں کے واقعات بیان ہوئے ہیں تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کا درس دیا جائے اس کو بیان کیا جائے یہ صرف تلاوت کے طور پہ اللہ اور اس کے بندوں کا معاملہ ہے اللہ چاہے تو اپنے بندوں کے اوپر کوئی احتاب کر سکتا ہے ہمارا کوئی کام نہیں بنتا یعنی کہ ہمارا کوئی کام نہیں بنتا کہ ہم اسے کو درسے عبرت حاصل کریں انبیاء کرام کے بارے میں جو اللہ کی گفتگو ہے اسی سے تو عبرت حاصل ہوتی ہے کہ اگر اللہ اپنے پیغمبروں کو اس طریقے سے ڈریس کر رہے ہیں, ہم تو شہری کوئی ہی نہیں سب سے بڑی عبرت اسی سے حاصل ہو سکتی ہے کل انی اخوف ان آسعت ربی آداب یوم عظیم آویم سورت العنام سور اظمر سور یونس تین جگہ یہ آیت آئی ہے این ابھی تم فرماؤ میں تو خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نا کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا اب کہتے ہیں جی آپ نے یہ آیت نہیں بیان کرنی کہیں گستاخی نہ ہو جائے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے اس قسم کی کوئی بات جو نازل فرمائی ہے وہ ہماری ہدایت کے لیے نہیں ہے باللہ اور اس میں انبیاء کی گستاخی ہو جائے گی تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے گمراہی یہ ہے کہ نبیوں کو انہوں نے منی گاڈ بنا دیا اور بزرگوں کو منی پروفٹ بنا کے پیش کیا ہوا ہے انبیاء کرام علی مسلام ہمارے لیے رول ماڈل ہیں کہ اگر کہیں ان سے لفزش ہوئی تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع لانے والے تھے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے لیکن گناہوں کے اعتبار سے لفزش ہو سکتی ہے اچھا یہ کیوں اللہ نے رکھی ہوئی یہ چیز میں اس کے اوپر بھی ایک دن غور کر رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا ہے بھائی اس لیے رکھا ہے کہ آپ کو خالق اور مخلوق کا فرق پتہ چلے غلطیوں سے پاک کون ہے اللہ سبحان اللہ ہم پیغمبر کے لیے سبحان کا لفظ نہیں استعمال کرتے ویسے ہم کہتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہے جب پوچھا جائے معصوم کا مطلب کیا ہے تو کہتے ہیں کہ انبیاء غلطی نہیں کرتے اچھا اگر انبیاء غلطی نہیں کرتے تو پھر اللہ اور نبیوں میں کیا فرق رہ گیا خالق اور مخلوق کا فرق رہ گیا نا باقی غلطی اللہ سے بھی نہیں ہوتی اور مخلوق سے بھی نہیں ہوتی تو اس فرق کو اللہ تعالیٰ نے پھر اس طریقے سے ایڈریس کیا ہے کہ گناہ نہیں ہوتا لیکن لغزش ہوتی ہے اور وہ لغزش اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی ریمیڈی فرماتا ہے اور اس اصلاح کے بعد انبیاء امت کے لیے رول ماڈل ہیں معصومیت اس حوالے سے ہم کلیم کرتے ہیں کہ نبی جب دنیا سے جاتے ہیں تو پرفیکٹ دین دے کے جاتے ہیں آج ہمیں ہر واقع کی توجی پتہ پتا ہے کہ اگر کہیں پر اجتہادی غلطی ہوئی تو اس کا اینڈ ریزلٹ کیا نکلا جس طرح سوریہ عمران میں نبی السلام کی مبارک زبان سے جب حضرت خالد ابن ورید کے لیے سخت کلمات نکلے جو بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا تو سورہ عل عمران میں آیا لئی من المری شعی نبی آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار حاصل نہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو معاف کر سکتا ہے پریکٹیکلی ہو بھی گیا ایسا کہ نبیل اسلام کی مبارک زبان سے اس تکلیف اور درد میں بدعا بھی نکلی حضرت خالد ابن ولید کے حق میں دعائیں ضر کہہ وہ اللہ تعالی نے قبول نہیں کی بالکل اس کے الٹ کر دیا یہ اللہ تعالیٰ نے فرق بتایا کہ یہ اللہ ڈیسائیڈ کرے گا کسی شخص کے لیے کہ وہ ہدایت کا طلبگار ہے تو اسے ہدایت ملے گی اگرچہ پیغمبر اس کے لیے بدعا کر دے اور اس کا وائس ورثہ بھی ہے اگر کسی شخص کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے اپنے امال کے سبب تو نبی اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرے ہدایت کی بھی دعا کرے قبول نہیں ہوگی اندیمن احب طلح یادیم یہ شاہ نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے ورنہ کیا ابو لہب کے لیے نبی علیہ السلام نے دعائیں نہیں کی ہیں چچا تھا احسانات تھے رسول اللہ کے اوپر اس کے اپنی لونڈی اس نے نبی علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے وف کی بھی تھی فوائبا وہ بعد میں صحابیہ بنی اور سیدنا حمزہ بن عبد المطلب اور نبی علیہ السلام نے دونوں نے اسی لونڈی کا دودھ پیا ہوا تھا اس لیے دودھ شریک بھائی بھی تھے اگرچہ چچا تھے نبیر اسلام کے لیکن ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہوا تھا اس وجہ سے رضائی بھائی کا رشتہ بھی تھا اور جس کی لونڈی تھی جس نے احسان کیا ابو لہب نے اور پھر اسے آزاد بھی کیا اس خوشی میں کفر کی موت مار گیا تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں لیکن یہ کوئی تقدیر کا غلبہ ویسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو گمراہ کر دیتا ہے نہیں جو گمراہ ہونا چاہتا ہے جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اسے ہدایت ملے گی جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اسے گمراہی ملے گی کوئی ایک آدھ کیس اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی پیغمبر کی دعا کسی کے حق میں قبول کر لے اور اس کے لیے کوئی خیر والا معاملہ ہو جائے ادروائز یہ اللہ کے فیصلے ہیں نہ تو پیغمبر کی بدعا سے کسی کو فرق پڑتا ہے نہ دعا سے پڑھتا ہے اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے بساؤ بد دعا بھی لگ جاتی تھی صحیح مسلم حدیث ہے نبی اسلام کے سامنے ایک شخص الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے دائیں ہاتھ سے کھا تو اس نے اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے کہا کہ میرا دائیں ہاتھ جو ہے کام نہیں کرتا اسی وقت اس کے دائیں ہاتھ کے اوپر فالج گرا کیونکہ نبی اسلام کی زبان سے نکلا کہ اچھا اب یہ تیرا ہاتھ پھر منہ تک نہ ہی اٹھے بس وہ کس درد میں حضور نے بات کی کہ وہ ہاتھ پھر پوری زندگی اس کا اٹھ نہیں سکا پھر الٹے آسے سے وہ پوری زندگی کھانا کھاتا رہا اس طرح ہو جاتا ہے بازو کا لیکن یہ رول کے طور پر نہیں ہے وہ اللہ کے فیصلے ہیں تو اللہ تعالی فرما رہے کہ آدب الاسلام نے اپنے رب کی حکم ادولی کی اور وہ راہ راست سے ہٹ گئے سم مجتباہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا یہ جو پورشن ہے نا یہ بتا رہا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فائنل نبوت کا فیصلہ کیا اور یہ بھی فیصلہ کیا کہ یہ انسانیت کے باپ ہوں گے اور یہ سلسلہ ان سے چلے گا تو ان لوگوں کے لیے اسکیپ روٹ موجود ہے جو قرآن پاک کی آیات کی تحریف کرنا چاہتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ اپنے ظام میں یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ لغزش بھی نہیں کر سکتے اور اتنے سخت جو الفاظ پہلے گزرے ہیں وہ انبیاء کی توہین ہے تو وہ یہ کہیں کہ اس وقت تک وہ نبی نہیں بنے تھے اس کے بعد اللہ نے ان کو چن لیا رب پھر ان کے رب نے ان کو چن لیا فتح با اور اللہ تعالیٰ نے ان پر توبہ فرمائی ان کی طرف شفقت فرمائی اللہ تعالیٰ بھی توبہ کرتا ہے اور بندہ بھی توبہ کرتا ہے اللہ کا ایک نام التواب بھی ہے توبہ کہتے ہیں رجو لانے کو جب انسان اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے تو پھر اللہ بھی بندے کی طرف رجوع لاتا ہے یعنی اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے اپنی رحمت سے اس کی طرف رجوع فرمایا ان دونوں کی طرف واہدا اور انہیں ہدایت کاملہ بخش دی اور ساتھ ہی فرما دیا اول بے دن ہم نے ان دونوں سے کہا کہ اب جنت سے نکل جاؤ جمیان سب کے سب یعنی ہے تو وہ دو تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن علم میں ان سے اربوں لوگ پیدا ہونے تھے تو پوری انسانیت کو اتارا جا رہا ہے جنت سے بدو کم اب دنیا میں تم باز باز کے دشمن ہوگے تم دونوں اتر جاؤ بلکہ سب کے سب اتر جاؤ یعنی یہ تو اب سزا ملے گی توبہ تو قبول ہوئی ہے لیکن کچھ دے دلا کے اور وہ دینا دلانا یہ ہے کہ اب تم زمین پر مشقت کرو گے تمہاری ایک مخصوص زندگی ہوگی اور دوبارہ اس جنت کے لیے کوشش کرو گے جس جنت سے نکالے جا رہے ہو فعما یا اتیین کم ہدا پس اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت اور سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے ہی وہ سلسلہ شروع ہوا اور پھر انبیاء کا سلسلہ فمن تب آدایا تو جو کوئی بھی پیروی کرے گا اس ہدایت کی فلا یا ولو الا تو نہ تو وہ بھٹکے گا اور نہ بدبخت ہوگا یہ سور تا کی آیت نمبر 123 میں نے اپنی کئی ایک ویڈیوز میں ڈسکس کی ہے مسئلہ تقدیر سمجھاتے ہوئے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری تقدیر میں لکھا تھا اس لیے ہم گمراہی کی رویش اختیار کر رہے ہیں ہم چاہتے ہوئے بھی نیک نہیں ہو سکتے تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آدم الاسلام اور ان کی بیوی اور ان کے ذریعے پوری انسانیت کو کہا تھا کہ زمین پر اتر جاؤ اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی چیز آئے گی یعنی کتاب کی شکل میں پیغمبر کی شکل میں تو جو کوئی اس ہدایت کی اتباہ کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا فلاح یا دلو والا یشقا اور نہ وہ بدبخت ہوگا اس کا مطلب کیا کہ بد بخت وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ہدایت کی پیروی نہ کرے بدبخت وہ ہوتا ہے جو کتابوں کی پیروی نہ کرے بدبخت وہ ہوتا ہے جو انبیاء کی نافرمانی کرے اور جو انبیاء کی دعوت کو قبول کر لے ان کی کتابوں پیروی کرنا شروع کر دے تو وہ خوشبخت ہوتا ہے اٹ مینس کہ ہم بد بختی اور خوشبختی خود کماتے ہیں لہذا کے ہاں جو یہ عقیدہ اتنا شدو مد کے ساتھ آیا وہ کسی حد تک جسٹیفائی تھا قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں کہ انسان بد بختی اور خوش بختی خود کماتا ہے ہمیں جو موتزلہ سے اختلاف ہے وہ اس میں غلوف کے معاملے میں ہے کہ بے شک انسان بد بختی اور خوشبختی خود کماتا ہے لیکن اس عقیدے کو اس طریقے سے بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو بیچ میں سے بالکل نکال دیا جائے یہ بات غلط ہے اللہ نے ہمیں اختیار دیا اس اختیار کو ہم یوز کر کے اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں اس کی وجہ سے صرف ہدایت نہیں ملتی بلکہ اللہ تعالیٰ پھر اس رجوع لانے کی وجہ سے ہمارا ہاتھ پکڑتا ہے اللہ کی مشیت اس میں شامل ہوتی ہے تو ہمیں ہدایت ملتی ہے اللہ تعالی سے انسان اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتا اسلامی ہسٹری میں یہ دو بڑے فرقے ہو گزرے ہیں نمبر ون قدریہ اور نمبر ٹو جبریہ قدریہ ایک ایکسٹریم کے اوپر تھے جن کا یہ موقف تھا کہ انسان تقدیر کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دیا ہوا ہے فری ہے کے پاس ہر معاملے میں اور دوسری طرف جبری تھے جن کا یہ نظریہ تھا کہ انسان مجبور محض ہے اللہ تعالی ہی ناود بلّہ انسان سے گناہ کرواتا ہے وہی نیکی کا کام کرواتا ہے اب یہ مقدمہ ان کا مان لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی صفت عدل چیلنج ہو جائے گی دوسری طرف اگر قدریہ کے موقف کو مانا جائے تو یہ دوسری ایکسٹریم ہے اگرچہ اس میں حق والا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے ان نا ہدعین حسبیل اما شاہ کے اما کفورا ہم نے راستہ واضح کر دیا ہے چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور تمہاری مرضی اگر تم ناشکری کی روش اختیار کرو لیکن تقدیر انسان کے اوپر اس حوالے سے غالب ہے کہ گیون سرکمسٹانس تو اللہ کی طرف سے ہے نا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ساری کی ساری نعمتیں جو انسانوں کو دی جاتی ہیں وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہیں پورے قرآن کا بھی مقدمہ یہی ہے لیکن اس میں ایک خاص بات نبی اسلام نے ارشاد فرمائی کہ یہ تمام نعمتیں تقدیر سے ہیں حتیٰ کہ دانائی بھی یعنی کسی شخص کی عقل یہ بھی تقدیر سے ہے انسان کو ایک جیسی صلاحیت نہیں دی گئی ہے ہر انسان کو صلاحیتیں مختلف دی گئی ہیں اور انسان کو اس کی صلاحیتوں کے مطابق اس کے شاکلہ کے مطابق ٹیسٹ کیا جائے گا ذہانت ہر بندے کی برابر نہیں ہے ورنہ تو سارے کے سارے سائنٹسٹ بن جاتے فلسفر بن جاتے ایسا نہیں ہوتا بہت کم لوگ ہیں جن کا انٹلیکچل لیول بہت بلند ہوتا ہے باقی لوگ ان کو فالو کرتے اب جن کا بلند ہے ان کو ان گیون سرکمسٹانس میں چیک کیا جائے گا جن کا کم ہے ان کو ان گیون سرکمسٹانس میں چیک کیا جائے گا ایک شخص کے لیے دو وقت کی روٹی کمانا ایشو ہے تو ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا ٹیسٹ اتنا سخت نہیں رکھے گا بیسک جو فرائض ہیں ان کے اوپر تو اس نے پابندی کرنی ہے لیکن باقی چیزوں میں اس سے نرمی ہو سکتی ہے لیکن جس کو اللہ تعالی نے ریسورسز دیے حالات واقعات دیے اس کے باوجود وہ بھی اسی قسم کی زندگی گزار رہا ہے اس میں یہ اہلیت تھی کہ وہ سو میں سے پچانوے نمبر لے سکتا تھا اور وہ چالیس نمبر لے کے پاس ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور دوسرا جو بیچارا سو میں سے لے ہی چالیس سکتا تھا اور اس نے چالیس لے لیے یا تھرٹی فائیو لے لیے تو وہ اس سے بہتر ہے اسی لیے قیامت والے دن نیکیاں تولی جائیں گی گنی نہیں جائیں گی کیوں اگر ایک شخص کو حالات تو واقعات اس طرح کے دیے گئے ہیں کہ اس میں وہ اس سے زیادہ بیسٹ پرفارم ہی نہیں کر سکتا تھا تو اللہ تعالی کی صفت عدل کا اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالی نرمی کا معاملہ فرمائے جو میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص جو مکہ شریف میں پیدا ہوا اس کو اللہ نے ریسورسز بھی دیے پانچ وقت وہ ہر میں مکہ میں جا کے نماز پڑھتا ہے تو اس کا یہ عمل کرنا اتنا بہادری والا کام نہیں ہے بہادری اس شخص کی ہے کہ جو جون جولائی کی تپتی دھوپ کے اندر سڑک کے کنارے محنت مزدوری کا کام کرتا ہے اور اس کا مالک اتنا سخت ہے کہ وہ مسجد میں جماعت کے لیے اس کو جانے نہیں دیتا تو وہ وہیں پہ بزو کر کے کپڑا ڈال کے نماز پڑھ لیتا ہے جماعت سے نماز نہیں پڑھنا لیکن اس کا وہاں پہ نماز پڑھنا این ممکن ہے کہ حرب مکہ میں جو اس آسودہ حال شخص نے نماز پڑھی اس سے زیادہ ثواب رکھتا ہو اس حوالے سے کہ اس کی وہ نیکی زیادہ وزنی ہو گنتی میں وہ زیادہ ہو مزان عمل پہ وزنی یہ ہو سو سو کے دس نوٹ ہوں اور پانچ پانچ ہزار کے دس نوٹ ہوں گنتی میں دونوں دس ہی ہیں لیکن ورتھ میں اپنے وزن میں پانچ ہزار کے جو دس نوٹ ہیں ان کی قیمت زیادہ بنتی ہے تو یہ حالات واقعات اس کو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے شاکلہ کہا کہ ہر شخص کو اس کی شاکلہ کے مطابق اللہ تبارک مطالعہ قیامت کے دن اس کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا تو انسان اپنی بدبختی اور خوشبختی اپنے امال کے پوائنٹ آف ویو سے عقائد اور نظریات کے پوائنٹ آف ویو سے خود کماتا ہے جو اللہ نے اس کو حالات واقعات دیے ہیں اس کے پوائنٹ آف ویو سے باقی جو اس کے سرکمسٹانسز ہیں جس میں وہ زیادہ پرفارم کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا تھا اس حوالے سے ظاہر تقدیر اس کے اوپر غالب آتی ہے ہر شخص کو حلات و واقعات ایک جیسے نہیں دیے گئے اور نہ ہر کوئی اس طرح کی نیکی کر سکتا ہے جو لوگ امام مسجد ہیں خطیب ہیں ان کا خرچہ باقی کمیونٹی نے اٹھایا ہوا ہے ان کو رہائش بھی دی ہوئی ہے بجلی کا گیس کا بل بھی دے رہے ہیں اکوموڈیٹ کر رہے ہیں ہر حوالے سے پھر بھی گھڑی پہ نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے اور مقتدی ایسے پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ امام صاحب کب تشریف لائیں گے تو امام کا کام ہے کہ ان حالات واقعات میں ایٹ لیسٹ جو اس کی نوکری ہے اس میں پانچ 10 منٹ پہلے آ جائے ٹائم پہ پہنچے تو امام تو کوئی بہانہ رکھ نہیں سکتا اس کا تو کام ہی وہی ہے ہاں جس کی دکان ہے جو مزدوری کرتا ہے جاب کرتا ہے وہ اپنا کام چھوڑ کر آ رہا ہے اس کی ذمہ داری امامت کی نہیں ہے صرف نماز پڑھنے کی ہے وہ اینڈ ٹائم پہ پہنچتا ہے یا ایک دو منٹ لیٹ ہوتا ہے وہ تو جسٹیفائی کر سکتا ہے لیکن جس کو وقف کیا ہوا ہے دین کے کام کے لیے اس کے باوجود وہ سستی کرے تو ظاہر ہے کہ اس کی گرفت سخت ہونے والی ہے تو اس طرح کے جو معاملات ہیں اس میں انسان پکڑا جائے گا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری قسمت میں لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے جو اللہ تعالی نے حالات و واقعات میں انسان کی قسمت میں خوشی اور غمی کے معاملات لکھے ہوتے ہیں تکلیف کے وہ بھی زائر انسان کے اختیار میں نہیں ہے ولا ڈبلو ان الْخَوْفِ بشم من الخوفی ول و من ضرور آزمانا ہے اللہ تعالیٰ نے بھوک کے ذریعے خوف کے ذریعے جان اور مال میں نقص کے ذریعے اب اس میں انسان نے ریسپانس کیسا کرنا ہے این ممکن ہے کہ آج جو شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جی اگر مجھ پہ ایسے حالات آتے تو میں تو بڑی بہادری کے ساتھ اس چیز کو فیس کرتا اور خدا نخواستہ اگر ایسا آتا تو بہادری نہ دکھاتا یہاں پہ آپ دیکھیں کئی لوگ ہیں ان کی بہادری جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جاتی ہے ویسے وہ دعوے بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن جب مشکل وقت آتا ہے تو سب سے پہلے پریس کانفرنس کر کے وہ سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں پہلے وہ دعوے کر رہے ہوتے ہیں یا اسی طریقے سے ان پہ جب مشکل وقت آتا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حالات و واقعات سیدھے کر کے باہر کے ملک میں بھاگ جاتے ہیں ویسے وہ بتاتے ہیں لوگوں کو بھاشن دیتے ہیں کہ ہم بڑے بہادر ہیں اور بڑی جمع مردی کے ساتھ ہم عوام الناس کے حقوق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں لیکن مشکل وقت جب آتا ہے تو وہ بھاگ جاتے ہیں ایون ہم اپنے مذہبی لیڈرس کو بھی دیکھتے ہیں لوگوں کو اکساتے رہتے ہیں الٹیمیٹلی یہ صرف اکسائے ہوئے لوگوں کے جنازے پڑھاتے ہیں جب انہیں قانون سے سزا ملتی ہے خود کبھی بھی انہوں نے اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی کہ انہیں جیل جانا پڑے یا انہیں پھانسی کا پھندہ چومنا پڑے لوگوں کے بچوں کو ورگلاتے ہیں تو یہ بہادری جو ہے وہ صرف تقریر کی حت تاکید کی ہوتی ہے تو بدبختی اور خوش انسان گیون سرکمسٹانس میں خود کماتا ہے سوائے ان تکالیف کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں وہ تو تقدیر میں لکھی ہوئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ آپ کی پرفارمنس کو دیکھے گا وہ انسان ٹال نہیں سکتا اپنی موت کا وقت اپنے اوپر آئی ہوئی تکالیف جو تقدیر میں واقعی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے کسی کے ایک تو وہ چیزیں جو دعا سے ٹال جاتی ہیں لیکن کچھ ایسی ازمائشیں جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کی ہیں وہ آ کر رہنی ہے اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے ان شارٹ یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے ان مخلوقات کے کیس میں جن کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے وہ اللہ تعالی کی اجازت سے ہو رہا ہے مرضی سے نہیں اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ انسان گنا ہوں کام کرے اور ہمیشہ کی جہنم کمائے اللہ کی مرضی تو اس میں ہے کہ سب کے سب لوگ نیکی کا کام کریں اور اس سے اس کی جنت مانگ لیں لیکن اجازت اس نے دی ہوئی ہے چاہو تو جنت کے لیے کوشش کرو چاہو تو جہنم کے لیے کوشش کرو لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں اس چیز کو پسند نہیں فرماتا کہ وہ ناشکری کی روش اختیار کریں جو سور کی آیت نمبر سیون میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم شکر گزاری کی روش اختیار کرتے ہو یا نہ کی لیکن یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ناشکری کی روش کو پسند نہیں فرماتا لیکن اختیار اس نے دیا ہوا ہے یہ تقدیر تمہارے لیے کوئی بہانے والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہوا ہے تو ہم اللہ کے حضور یہی دعا کرتے ہیں اللہ رب نا لز قلو بنا با اد ہدع تنا وہ کا انت ان کا رب ہمارے ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کرنا بعد اس کے تون نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اے عطا فرمانے والے آمین